اور انہوں نے اللہ کی قدرناکی جیسا کہ اس کا حق تھا اور وہ قامت کے دن سب میوہ کو سمیت دے گا اور اس کی قدرت سے سب اسمان لپیٹ دیے جائیں گے اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے